عمۃم اللہ علی محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ باقی تمام سامین خوراً گرامین برادران سب کو سلامت کرتے ہیں ضلع دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر 607 سو دو سو ہیں چھ جو ہے اس مقدس کتاب کے شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہیں اور دو سو انچاس اوراد فتح کے دروس کی تعداد ہیں اوراد فتحیہ میں ہم لوگ اس وقت جو ہے اسما الحسنہ کی توضیح میں ہیں اسماع الحسنہ میں سے دسواں سے مقدس یا عزیز کی لغوی تشریح اور توضیح میں اس میں ابھی تک پانچ کتابوں سے تھوڑا سا توزی لکھا تھا ابھی چھٹی کتاب جو ہے کتاب علوامی البینات شرح ہے اصماء الحسن اسماء اللّہ تعالیٰ وصفات یہ امام فخر الدین راضی جو بہت بڑا مفسر بھی ہے اور فلسفی بھی ہیں ہاں جی اور متکلم بھی ہیں ان کے ایک کتاب ہے کتاب الوامی البینات کے نام سے اصما الحسنیہ کی شرح میں اس کتاب کے سب نمبر ایک سے کچھ متعلق نقل کرا اس میں آپ ہیں العزیز یعنی اس کے معنی الام صلی اللّہ ولا نظیر عزیز ایسی ذات کو زیادہ کہا جاتا ہے جس کا نہ کوئی مشن لو اور نہ کوئی نظیر اور جی مشابے کوئی ہو یہ جو ہے اسلامضان از شے یا عیزو سے یا عیزو سے ہیں سر این یا عزو یا از نہیں یا عزو سے اور اسی لیے اسی معنیٰ میں عزت یا دوسرے اسی سے ہے جب شعر میں کھانے پینے کی چیز نایاب ہو جاتا ہے تو عرب کہتے ہیں عز تعام و ہل یعنی شعر میں کھانا قلت پیدا کیا شعر میں کھانا پینے کی چیزیں قلت پیدا کیا یہ مانا دیتے ہیں تو از کا مانی نایاب ہونا کامیاب ہونا مت جان لو ہاں جی کہ جب ایک چیز نایاب یا کمیاب ہونے پر ہاں جی انہیں کی توجی میں اردو ترجمہ عربی کو اردو تجمہ نقل کر لوں اصل کتاب عربی میں عرباتیں جان لو جب ایک چیز نایاب یا کمیاب ہونے پر اسے عزیز کہہ سکتے ہیں ایک کوئی بھی چیز ہاں جی جب نایاب یا کمیاب ہونے پر اسے عزیز کہہ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نظیر یا مثل ہونا عقلاً ممتنع ہے محال ہے اس کا نظیر یا مثل ہونا وہ ایک ہی ذات ہے اس کا نظیر یا مثل عغلاً ہونا ماحول ممتن ہے ناممکن ہے تو اس ذات ہاں جی تو اس ذات کو اللہ جس کہنا بطرکہ اولاد رس اسی معنی میں بھی نایاب کامیاب ہونے کے معنی کے لحاظ کو بھی مد نظر رکھیں تو جب اللہ تعالیٰ کا عقل جو ہے نظیر یا مثل ہونا اغلاً بھی ممتن ہے ناممکن ہے ماحول ہے تو پھر تو پھر وہ ایک ہی ذات ہے ہاں جل صلی اللہ علیہ نظیر اللہ اور ممکن بھی نہیں اس کا کوئی مصر و نظیر ہو تو بذیر کا اعلیٰ جو ہے وہ نظیر ہے کامیاب ہے یا اس کا عزیز کہنا وزیر کا درست درسن دوسرا معنیٰ انہوں نے یہ لکھا اللہ یعنی وہ غالب ذات جس پر کسی کو بھی غلبہ ممکن نہیں عزیز کا ایک معنی یہ ہے وہ غالب ذات جس پر کسی کو بھی غلبہ ممکن ہی نہیں یہ اضواب اضاء یا اردو سے ہے پہلے والا اعضاء یا عزو سے ہو زیر کے ساتھ تو کامیاب ہونا کے دین اجزا یا اردو سے ہو این پر پیش کے ساتھ مظارے میں تو بیمانی غالبا یہ غلب ہے غالب کے میں تو پھر العازی یعنی کیا ہے وہ غالب ذات جس پر کسی کو بھی غالبا ممکن نہیں ہے جبکہ وہ ہر شے پر غالب ہے اس کا تسلط ہے تیسرا معنی جو ہے اس کا یہ ہے انہوں نے یہ لکھا العزیز بے معنی الشدید القوی الشدید القوی, القوی یہ معنی از باب ازا یا از سے باب فال یا حالو سے عربی زبان میں باب کا الگ معنی چینج ہو جاتا ہے تو ازت و قویہ سخت طاقتور و قوی ہونا بہت زیادہ طاقتور و قوی ہونا اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال عزیز بے معنی الشدید القوی باب از فلاس تو یہ اس وقت عرب بولتے ہیں ازت ویع یعنی سخت طاقتور و قویونہ بہت زیادہ طاقتور اور قویونہ اس معنی میں بھی آ جاتے ہیں چوتھا معنی انہوں نے یہ لکھا ہے العزیز بے معنی المعز عزیز بے معنیز کے معنی فعیل بے معنی مف عل لفظ ان کے وجہ مشتراک معنی فاعلی میں بھی آتا ہے مغلی میں بھی آتا ہے یا معنی فالی میں لے کر فرماتے ہیں الع عزیز بے معنی معز ہے بے معنی مف ہے یعنی عزت دینے والا العزیز یعنی معیز کے معنی میں یعنی عزت دینے والا جیسے العلیم بے معنی مول میں آتا ہے یعنی درد آور جی مولم یعنی درد آور تکلیف دینے والا اس معنی میں یہاں پر جو ہے درد آور تکلیف دینے والا بہت زیادہ جس طرح جو ہے علم اس معنی میں آتا ہے ایسے ہی جو ہے عزیز بھی عزت دینے والے کے معنی میں آتا ہے پھر یہی بزرگ فرماتے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ لفظ العزیز پہلا معنی کے لحاظ سے اللہ کے تنجیح پر درالت کرتا ہے یعنی وہ ذات یعنی لا ناظر اللّہ علیہ مِ صلی اس معنی کے لحاظ سے کہ وہ ذات کوئی مثل ہاں جی بول وہ ذات کوئی مصل یا نظیر ہونے سے پاک ہے جی وہ ذات کوئی ہی یا نظیر ہونے سے پاک ہے پھر یہ تنظیم ہی معنیٰ پیدا کرے کہ وہ علیز ہے یعنی ایسی ذات ہے کہ کا لا نظیر اللہ علیہ ہر حقم کے نظیر اور مصل ہونے سے پاک ہے تنظیم معنی دے گا دوسرے اور تیسرے معنی یعنی نایاب یا کمیاب کے معنی اور شدید القوی بہت زیادہ طاقتور اور قوی طاقتور ہونے کے معنی کے لحاظ سے جو ہے یہ اللہ کے صفات ذات میں سے ہوں گے اللہ تعالیٰ قدیر کے معنی میں عزیز یعنی ہر چیز بن یہ تو اللہ جو ہے بے مث ہے یکتا ذات ہے اس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے ہاں اور شدید القوی جو ہے اللہ کا نشین قدیر کا مالک ہے اس لحاظ سے اللہ کے جو ہے صفات ذات میں سے ہوں گے چوتھے معنی یعنی عزت دینے والے کے لحاظ سے اللہ کے صفات فیل میں سے ہوں گے آسمۂ آفال صفات فیلی میں سے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو تو عزت تشاؤ تو ذمن تشاؤ ہاں جی بھائی آج کل خیر اللہ تعالیٰ عزت دینے والا اللہ دینے والا سب ہے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ عز بھی ہیں اس لحاظ سے اللہ عزیز اللہ کے صفات فیل میں سے شامل ہو جائے گا تو یہ ایک عزیز کلب ہے اللہ تعالیٰ کے صفات تنظیم کمانے بھی دے رہے ہیں اور صفات جو ہے ذات کا بھی شامل ہے اور صفات کھیل میں بھی, بھی اور یہ توجہ جی لوامل بینات صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی جو شروع میں ہوتا ہے پھر آپ جو ہے امام غزالی جو ہے اسی صفحے پر امام غزالی سے العزیز کے حوالے نقل کرتے ہیں ان کی کچھ کالمات امام غزالی کے انہوں نے خرم اللہ العزیز وہ ذات ہے کہ جس کے مشل کا پایا جانا نادر ہو عزیز وہ ذات ایسے ذات کو کہا جاتا ہے جس کے مشل کا پایا جانا نادر ہو یعنی کامیاب ہو یعنی جس کا بہت زیادہ مخلوق محتاج ہو ایسے ذات ہے جس کا بہت زیادہ مخلوق محتاج ہو اور جس تک پہنچنا بھی سخت مشکل ہو یہ معنی انہوں نے کیا اس کا اللہ تعالیٰ جو ایسی ذات ہے جس کا مشل پایا جانا نادر ہو یعنی کامیاب ہو ایک معنی دوسرا جس کا بہت زیادہ مخلوق محتاش ہو اللہ جس کے ایک معنی یہ کہیں اور جس تک پہنچنا بھی سخت مشکل ہو یہ من جس میں یہ تینوں معنی ایک ساتھ جمع نہ ہو کہتے ہیں بس یعنی ایک ذات جو کے معنی سے کہتے ہیں جس کا کوئی مثر پایا جانا ناممکن ہو دوسرا اس کے معنی میں یہ بھی جس کا بہت زیادہ مخلوق محتاش ہو یہ صبح بھی عزیز کے اندر ہے اور جس تک پہنچنا بھی سخت مشکل ہو یہ تین معنی فرماتے ہیں الاعزیز کے مفہوم کے اندر یعنی جس میں یہ تین صفت جمع ہو جائیں گے اسی کو العزیز کہا جا سکتا ہے جس میں یہ تینوں معنی ایک ساتھ جمع نہ ہو اس پر العزیز کا اطلاع نہیں ہوتا امام غزالی یہ فرماتے ہیں کتنے ہی جو ہیں اشیا ہیں کہ ان کا وجود تو کامیاب ہے دنیا میں لیکن لوگ اس کا محتاج نہیں کہ لوگ ہاں چیزیں ہیں کامیاب تو ہیں لیکن لوگ اس کا محتاج نہیں ایک سے تو ہیں دوسری سے نہیں اور کبھی ایسی چیزیں بھی ہیں ایسے ایسی چیزیں بھی ہیں جس کا کوئی مسل نہیں ہے مسل نہیں اور اس سے بہت بڑا فائدہ بھی ہے لیکن اس تک رسائی بہت آسان ہے لیکن اس سے رسائی مشکل نہیں آسان ہے تو اسے عزیز نہیں کہیں گے جیسے سورج ہاں جی کوئی مشکل نہیں اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس سے عزیز سے توسیف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا رسائی مشکل نہیں اس تک یعنی اس کی نور تک رسائی مشکل نہیں سورج کے نور جو ہے آسانی سے ہم پھینک لیتے ہیں کوئی مشکل نہیں یعنی سورج کی روشنی و حرارت سے اس سے وعدہ صاحب کے لیے بہت آسانی تو لحدہ جو ہے سورج جو ہے عزیز ہاں جی اس کو فائدہ بہت زیادہ مشل بھی نہیں ہے لیکن ہاں جی اس تک رسائی آسان ہونے کی وجہ سے اس کو بھی عزیز نہیں کہیں گے اور جب یہ تینوں معنی کسی شے میں جمع ہو جائیں تو اسے عزیز کہتے ہیں تینوں چیزیں بطور کامل سوائے اللہ العزیز کے کسی میں نہیں پایا جاتا امام غذالی فرماتے ہیں یہ معنیٰ جو ہے تینوں معنیٰ ہاں جی تینوں مانظ مرت کیا ہے اس کا کوئی مصل نہ ہونا ہاں اور, اور اس کا وجود کامیاب ہونا اس کا ہاں جی تین معنون لکھنا کہ جس میں یہ تین صفات ہو جس کا کوئی جس کے مصل کا پایا جانا نادر ہو کامیاب ہو مصل نہ پایا جاتا ہو، دوسری صفحت محلوق اس کا سب سے زیادہ محتاج ہو تیسرا جس تک رسائی پہنچنا بہت مشکل ہو یہ تین صفات جو ہے ہاں جی کسی بھی چیز میں جو ہے نہیں پایا جاتا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور یہ تینوں چیزیں بطور کامل جو جی تو پر ہو سکتی ہیں بطور کامل سوائے اللہ العزیز کے کسی میں نہیں پایا جاتا لہذا اللہ العزیز سے موصب ہے اور اس کے ازمال ہوشن میں سے ایک العزیز ہے ہاں جی یہ جو ہے میرے نام یہاں آخری بار کی توضیح ہے یہ کلام امام وزال اختصار کے ساتھ تمام ہوا ہے اس کا سارا تفشنی لکھا ہے جو اصل مطلب جو انہوں نے جو عزیز کے توضیح میں فرمائے تین چیزیں جس میں پائے جائیں اور وہ بھی بطور آتا ہے بطور کامیں تو پھر اس چیز کو العزیز کہا جاتا ہے ماں وزا نے یہ فرمایا تو وہ چیز وہ کیا ہے کہ جس کے مصر کا پایا جانا بالکل ناممکن تھا ہو نادر ہو کامیاب ہو دوسرا جس کے جو ہے بہت زیادہ معلوم محتاش ہو تیسرا جس تک پہنچنا ساحد مشکل ہو خاص دنیا کہ بہت چیزوں میں وہ کامیاب نہیں ہے کچھ چیزوں پہ کامیاب تو ہے لیکن جو اس کا فائدہ نہیں ہے تو چیزوں کا فائدہ زیادہ ہے اس کا رسائی مشکل ہے تو کسی میں بھی کوئی نہ کوئی خامی ہے لیکن اللہ کی ذات ایسی کاغذات ہے جس میں یہ تمام صفات بطور جامع پائے جاتے ہیں ساتواں کتاب جو ہے العزیز کی توضیح میں جو ہے کتاب شرح ہے عوراد فتح اور فتح کی شرح طالیف حل سنت السنت میں سے ہیں انہوں نے فرمایا یہ اسم عزت سے بنایا گیا ہے الزید عزت کے لبت سے بنایا گیا ہے عزت کے معنی ارجمندی یعنی باعزت ہونا قوت اور شوکت و غلوہ کے ہیں انہوں نے یہ معنی کیا سادہ الفاظ میں ہاں عزت سے بنایا گیا ہے عزت کے معنی ارجمندی مندی ہاں جی صاحب ہے جو ہے عزت و احتنام والا ہونا قوت اور شوکت اور غلبہ کے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں العزیز کے صفات بترج عدم پائے جاتے ہیں یعنی اللہ ارجمنز کے لحاظ سے عزت و مقام و منزل کے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں قوت اور شوکت اور غلبہ کے لحاظ سے بھی اللہ سے بڑھ کے نہ کسی کو کوئی شان شوکت ہے نہ کسی کو کوئی غلبہ اور تسلط حاصل ہے لہذا اللہ ہی جو ہے العزیز ذات ہے مزید جو ہے اس سے مقصد کی توجیحات آگے اور کتابوں سے بے آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے درسوں میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے